عرض پاک پر ظلم و جبر کے اندھیرے رقص کرتے ہیں سنت پاک خنجر بیدار کے نیچے تڑپتی دکھائی دیتی ہے انسانیت سسک رہی ہے جو دھرتی اسلام کے نام پر حاصل کی گئی تھی آج غیر اسلامی اقتدار کا بوجھ اٹھائے اٹھائے تھک چکی ہے پرداد رسی کو کوئی نہیں آتا آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم سب مل کر اپنی ذات اور معاشرے کو سنوارنے کا عزم کر لیں اور نیک بننے اور نیکی پھیلانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں اے بزم تیری روشنی پھیلائیں گے ضرور اسلام غالب آئے گا اس ملک میں ضرور تیری روشنی پھیلائیں گے ضرور اسلام غالب آئے گا اس ملک میں ضرور اے بزم تیری روشنی پھیلائیں گے ضرور اسلام غالبات ہم نے کد بنیں گے نیک پلائیں گے ہم نے کھود بنیں گے لیکن پلائیں گے اس ملک کو ہم اپنے جنت بنائیں گے اس ملک کو ہم اپنے جنت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 گے سیرت رسول کی ہم دل میں بسائیں گے نقشے قدم پہ ان کے چلنا سکھائیں گے نقشے کدم پہ ان کے چلنا سکھائیں گے اس کے نبی سے دل کو مل جائے گا سرور اسلام غالب آئے گا اس ملک میں ضرور اے بزم تری روشنی پھیلائیں گے ضرور اسلام غالب ضرور نور نور ہو قرآن کے فہم سے دل نور نور ہو ہر شخص کے ہی دل میں بس آرزو یہ ہو ہر شخص کے ہی دل میں بس دینے کا یہ طریقہ بتلا گئے حضور اسلام غالب آئے گا اس ملک میں ضرور اے بزم تری روشنی پھیلائیں گے ضرور اسلام گا اس ملک میں ضرور اے بزم تیری روشنی پھیلائیں گے ضرور اسلام غالب آئے گا اس ملک میں ظالم کے ہاتھ سارے اب توڑ دیں گے ہوں سالم کے ہاتھ سارے اب توڑ دیں گے ہوں اللہ سے اپنا رشتہ اب جوڑ لیں گے ہوں اللہ سے اپنا رشتہ